ملتان میں اصل میں ایک شیخ امین صاحب گر ہوئے یہ پہلے دس ایک سال تو کراچی نار تازم آباد میں رہے اب ملتان میں رہے یہ بالکل گمراہ آدمی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ شخص یہ کہتا کہ دنیا میں اللہ کا جان بھی وہی ہے اور حضور کا جان بھی وہی ہے اور بغیر حضور کے پوچھے کوئی مسئلہ یا کوئی بات بیان نہیں کرتا سمجھے یہ میرے پاس سی ڈی موجود ہے اور جب ہم نے ایک مضمون دیا اس کے خلاف ان کے لوگ آئے آنے کے بعد انہوں نے پوچھا ان سے پھر میں نے یہ پوچھا یہ سوالات کیے وہ سوالات جو ہیں میں نے, نے شیخ امین سے کی جا کر کے مجھ سے انہوں نے جب آئے ملنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے تو میں نے کہا سنیے یہ بتائیے آپ کے شیخ کا سلسلہ کیا ہے ادری سی سلسلہ ہے میں نے کہا ثابت کری یہ میرا شدر آپ کے سامنے پڑا ہوا یہ دیکھ لیں آپ میں مفتی اعظم مولانا مستق رضا خان صاحب سے بیت وہ اعلی حضرت نورینیا سے بیت وہ آل رسول ماہروی سے بیت پورا شدرہ ہمارا آپ جس کا جی چاہے دیکھ لے حضرت علی رضی اللہ تو آپ کے شہر کا کیا شدر بتائیے ادریسی سلسلہ کون سا چشتی ہے سور ہے نقش بندی ہے قادری ہے شازلی ہے مداری ہے موم مریہ ہے کیا ہے کون سا سلسلہ ان کو پتہ ہی نہیں بس سلسلہ ادریسی ہے تو میں نے کہا شدرا ہے آپ کے پات لے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں شدرا بنانے کی اب مطلب ہوا کہ کوئی نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں کہ حضرت علی تک اس کو کیسے پہنچایا جائے بیچ میں کیسے اس کو پور کیا جائے ان کے پاس شدرا ہی میں نے کہا ہمارا شدرا رکھو یہ نہیں شدرے میں ہمارے فلاں شیخ کہاں ان کا انتقال ہوا کون سی تاریخ کو وسال وہ قبر ان کی کہاں ہے یہ پورا شدرا موجود ہے جو شدرا ماہرہ شریف بھی کہلاتا ہے شدرا قادر بھی کہلاتا ہے، ہر شیخ کا ذکر اس میں موجود ہے کہاں وسال ہوا اور ان کا عرس کہاں منایا جاتا ہے وغیرہ پوری تفصیل موجود ہے پورے آپ بتائیے کہنے لے وہ تو ہم تیار کر رہے ہیں ابھی اچھا میں نے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے شیخ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہے کوئی عالم دین ہے کوئی آدمی عالم نا شعر کے طریقت بن جائے یہ کیسے مہیودی نہیں بنے بھی ردی اللہ کا کال ہے کہ اللہ تعالی جاہیل کو کبھی ولی نہیں بناتا ایک آدمی کو فرائض اور واجبات کا علم نہیں ہو تو وہ قوم کی کیا رہنمائی کرے وہ قوم کی کیسے جناب ان کی اصلاح کرے گا جب علوم دینیا بنیادی سے واقف نہیں تو قوم کی کیسی رہنمائی کرے فتح و افریقہ ال حضرت کی کتاب اس میں ایک سوال کے جواب نے عادت نے فرمایا کامل شیخ کس کو کہتے ہیں پیر پرما سننی صحیح عقیدہ ایمان ایمان کے ساتھ تقوا یہ نہیں کہ مرید تو روزہ رکھیں پیر صاحب کی چائے کی کتلی چڑی ہوئی ہے ان سے پوچھا جائے آپ کیا روزہ نہیں رکھتے کہ ہم مکہ میں روزہ رکھتے دل میں روزہ رکھتے ہیں اب نماز نہیں پڑھتے کہ ہم تو مکہ میں جا کے نماز پہ شادی کراچی میں کرتے اور نماز مکہ میں پڑھتے صاحب تقوا تیسری بار ضرورت کے مطابق علم کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے بغیر کسی کی مدد کی از خود قرآن و سنت میں تلاش کر کے مسئلہ بتا دے اتنا علم اور چوتھی بات اتصال کے ساتھ اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک مل جائے اس کا شیخ پھر اس کا شیخ پھر اس کا شہر حضرت علی تک پھر حضرت علی سے حضور علیہ السلام تک اس کو کہتے ہیں اتصال کہیں بھی انقتا یعنی یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں وہ کامل شہر آپ کے پاس تو اپنے شعب کی فیری موجود نہیں پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جواب بھیجا مجھے ریکارڈ کرا جس نے جواب سنیے کیا خفیہ طریقے سب کو الگ کر کے انہوں نے سنا ہے جی ہمارے پیر صاحب نے آپ کو پیغام بھیجا پیر صاحب کا پیغام ہم نے سنا کہتے ہیں اچھا آپ ہمارے شجے کے متعلق پوچھ رہے ہیں ارے فقیروں کو شجے کی کیا ضرورت ہوتی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس مدرسے کے فارغ ہیں تو اور فقیروں کے لیے کسی مدرسے کے فارغ ہونے کی, کی کیا ضرورت اور سنیں یعنی یہ سنیا کہتے ہیں اب آپ نے جو ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لیا اللہ تعالی نے اپنے رسول کے دربار سے آپ کو نکال دیا لیجیے نکال دیا جانا ہمیں انہوں نے ایک ہی پکڑ میں کہا ہم نے آپ کو حضور کے دربار سے جو ہے آپ کو نکال دیا خاصان خدا میں سے آپ کا نام جو ہے ہم نے خارج کر دیا اور کہنے لے کہ یہ بات خالی میں کہہ سکتا ہوں اور کوئی نہیں کہہ سکتا چونکہ میں حضور سے سن کے یہ بات کرتا اچھا پھر میں نے کیس دی میں آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر پڑھیں محمود حسن صاحب کا ترجمہ پڑھیں میں نے ترجمے دو تین پڑھ کے سنایا میں نے کہا یہ گمراہانہ ترجمہ ہے کیا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شیخ الہ ہند کا ترجمہ پڑھا جائے اور جناب تفسیر جو شبیر احمد عثمانی کی پڑھی جائے اور یہ کہتے ہیں تبلیغ جماعت اچھی ان کی خفریات دکھائیں یہ سب دکھانے کے بعد ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں یہ جواب تھا کہ ہمیں انہوں نے حضور کے دربار سے نکال دیا اتنا اختیار ان کو سیٹی سن لیں ان کی نام ہے شیخ امین جو ہے اس کے سائڈ پر آئے اتنی گمراہ نا اس کی تقریریں کہ آپ سنیں پھر اس کے بعد کیا کہتے جیسے ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے سکھ سک فارسی میں کتے کو کہتے حقیر اور اپنے آپ کو کمتر کر کے ہم حضور کا اپنے آپ کو سک کہتے یہ سک کیوں کہتے کہ کتے میں وفاداری کا پہلو ایک ٹکڑا اگر کسی کا کھا لے تو اس کے در سے جاتا نہیں ہے نا وفاداری کا پہلو اس لیے سگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کا اچھا آپ سگ ہیں تو آپ کی دم کیوں نہیں ہے آپ کے دو پیر کیوں نہیں اچھا ہم آپ سے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو فرما اسد اللہ اللہ کے شیر اسد اللہ فرمایا اسدی رسول حضرت حمزہ اللہ کے اس کے رسول کے شیر ہیں کیا حضرت امیر حمزہ میں دو ٹانگے اور تلاش کریں گے دم تلاش کریں گے ماض اللہ تو اسد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دلیری کے اعتبار سے اعتبار سے یہ شعر ہے نہ یہ کہ ان کے چار پیر کے جدو میں ہم سب حضور کے کتے ہیں آپ سن لیں باضابطہ سن لیں آپ کیا نام ہے ان کی ویب سائٹ پر سب کو کہتے ہیں کہ بھوکو سب بولتے ہیں سارے کتے بولتے ہیں پورے ہم سب کتے ہیں حضور علیہ السلام ایک مرتبہ لیاقت بعد میں نو نمبر مزید ہے قوت وجدہ وہاں سے جلوس نکالا سب کے سر مون دیے جتنے مورید تھے سب کو گدے پہ بٹھا کر کے جلوس نکالا کہنے لے کہ اس سے آجزی جو ہے وہ پیدا ہوگی سب کو گدے پہ بٹھا دیا ایسا ترقی یافتہ پیر اللہ تبارک تعالی محفوظ فرما تو بہرحال ہم سے لوگوں کو بشنا چاہیے جس پر بے شمار ویب سائٹ پر مواد موجود ہے جس کا جی چاہے سن دے اور نہ ملے تو ہم سے لے لیجیے گا